وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم وقال في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبئ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساء وساءت مصيرا وقال رسول الله شل الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم اللہ علم ثم اللہ او قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عليه ناظرین و مشاہدین و سامع عین کرام منہج صلف اور کا تعارف اور اس کے وصول اس موضوع پر اس سے پہلے ایک درس آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا ہے آج کا جو جانبی موضوع ہے وہ ہے منہج صلف ہی کیوں یہ اس موضوع کی دوسری کڑی ہے کے کی منہج سلف ہی کیوں میں آپ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں چونکہ کافی وقت ہو گیا ہے جو ہمارا پہلا درس ہوا تھا اس لیے میں اس کا اختصار چند جملوں میں یا چند منٹوں میں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ پرانی بات یا تازہ ہو جائے اور اس طریقے سے سلسلہ یا تعلق اس سے جڑ جائے گزشتہ درس میں میں نے منہج سلف منہج کے بارے میں بتایا تھا کہ منہج کے معنی ہوتے ہیں راستے کے اور راستے کا انتخاب کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر راستہ صحیح ہوگا تبھی انسان صحیح منزل پر یا اپنی منزل مقصود پر پہنچے گا سلف کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ سلف کو لغت میں ہر وہ شخص جو پہلے گزر چکا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا اسے سلف کہا جاتا ہے لیکن شریعت کی اصطلاح میں سلف کا جو معنی ہو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے لے کر کے تیسری صدی ہجری کے اختتام تک تیسری صدی ہجری کے اختتام کے دور کے اچھے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے برے لوگ سلف میں شامل نہیں ہیں کیونکہ دین میں وہی حجت ہو سکتا ہے جو اچھا ہوگا برا شخص دلیل نہیں ہوتا اور ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے پہلے سلف ہیں لہذا جب سلف کہا جائے تو سلف کا مطلب ہی ہوتا اچھے لوگ کیونکہ دین کے اندر وہی حجت اور دلیل ہے جو اچھا ہوتا ہے اور یہ جو سلف ہیں یہ پانچ طبقات کے لوگ ہیں سب سے پہلے صحابہ نمبر دو تابعین نمبر تین تبع تابعین نمبر چار طباء الطباء اور نمبر پانچ طب و طباء یعنی تیسری صدی کے آخر تک جو اچھے اور نیک لوگ گزرے ایسے سارے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر النا سے کرنی صم اللہ علم سم, سم لوگوں میں سب سے بہتر جو لوگ ہیں میری صدی کے ہیں پھر اس کے بعد کے جو لوگ ہیں پھر اس کے بعد کے لوگ ہیں آپ نے تین صدیوں کے بارے میں بیان فرمایا لہذا ان تین صدیوں کے جو لوگ گزرے ہیں اچھے لوگ صاحب ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے اور اس طریقے سے صحابہ تعبین کے نقش قدم پر چلنے والے وہ لوگ مراد ہیں تو یہ پانچ طبقات ہیں اور تیسری صدی کے اختتام تک کے اچھے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے اور جو ان کے راستے پر چلے عقیدہ و ایمان میں عمل و کردار میں معاملات میں عبادات میں نماز زکوۃ سو محج یا اس طریقے تجارت اور خرید و فروخت میں امر بالمعروف اور نعین المنکر میں علم حاصل کرنے میں اس کی نشر و کرنے میں یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں اور زندگی کے تمام امور میں جو ان تین زمانے کے بہترین لوگوں کے نقش قدم پر چلے سلف کے نقش قدم پر چلے انہیں سلفی کہا جاتا ہے چاہے ان کا تعلق علماء سے ہو دین سے ہو یا عام لوگوں سے ہو انہیں سلفی کہا جاتا ہے یہ بتایا گیا تھا تو منہج سلف کا مطلب یہ ہوا کہ دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس واضح اور روشن راستے کو اپنانا جس پر تین صدیوں کے اچھے اور بہترین لوگ چلے یہ ہو گیا منہج شلف دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس واضح اور روشن راستے کو اپنانا جس پر تین صدیوں کے جن تین صدیوں کی ہمارے بی نے تعریف کی ہے ان کے بارے میں خیر بیان کیا ہے وہ لوگ چلے اس کو وہ منہج سلف ہے اب آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منہج سلف کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے اور منہج سلف ہی کیوں ہے اس لیے کہ وہ دین ہے وہ اسلام ہے جس پر یہ لوگ چلے لہذا اسی راستے کا انتخاب کرنا ہمارے لیے سب کے لیے بے حد ضروری ہے جس راستے پر چل کر کے ان لوگوں کو دنیا کے اندر کامیابی ملی آخرت کے اندر کامیابی ملی لہذا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے انہیں لوگوں کے راستے کو اپنانا ہے جن راستے پر یہ تین زمانے کے بہتر لوگ چلے اب آئیے جو آج کا موضوع ہے کہ منہج سلف ہی کیوں منہج سلف اس لیے نمبر ایک اللہ رب العالمین نے پرانے مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, کے ان کو معیار حق قرار دیا سلف کو معیار حق قرار دیا وہ حق کا معیار ہیں اللہ تعالی کے ارشاد فعین آ من تھل آمن تم بہی فقت اگر لوگ اس طریقے سے ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے ہدایت اسی وقت ملے گی جب ہمارا ایمان صحابہ تعبین طب تعبین سلب صالحین ہیں ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا تبھی لوگوں کو ہدایت ملے گی تو یہ ہمارے لیے میار ہیں حق کا اور ہر انسان حق چاہتا ہے لہذا جب حق کا میار یہی ہے تو نی کے راستے کو اپنانا ہے اس طریقے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نمایا بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے امتوں کے اختلاف کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ ہماری امت کے اندر تہتر فرقے ہو جائیں گے سب جہنم کے اندر جائیں گے صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے تو آپ نے کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو جو صحابہ ہیں اور جو ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں تین صدیوں کے لوگ وہ سب کے سب ہمارے لیے معیار ہیں حقیقہ ہمارے لیے حجت اور دلیل اور برہان ہے اس لیے منہج سلف کا اپنانا ہمارے لیے ضروری اس حدیث سے بھی اور قرآن کی آیت کریمہ سے بھی ایک بڑی پتے کی بات معلوم ہوتی ہوئی یہ ہے کہ فہم صحابہ اور صحابہ کا عمل قیامت تک محفوظ رہے گا کیونکہ وہ معیار ہے ہمارے لیے جب تک دین ہے جب تک ان کا عمل محفوظ رہے گا کیونکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں وہ ہمارے لیے معیار ہیں اگر ان کا عمل محفوظ نہ ہوتا تو نبی نے ان کو کیوں نمونہ بنایا اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان لانے کے طریقے سے ہمیں ایمان لانے کا کیوں حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عمل اور ان کا فہم ان کا عقیدہ ان کا منہج یہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا کیونکہ دین کو ان کے فہم کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے یہ دوسری پہلی بات ہو گئی ہمارے لیے معیار حق ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہوگا میں نے خطب حاجہ کے بعد یا خطب مصنوعہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس میں اللہ کا فرماتا ہے وہ شاہ بن ال مین الماجرین اول مہاجرین اور انصار میں پہلے پہل ایمان لانے والے و لذین احسان اور جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ اتباع کی اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کی رضی اللہ عنہم عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے وہ آد الحم جنات اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتیں بنا کر کے رکھی ہے تجری تحت انہار جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیہ اس جنتوں کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک علی العظیم اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے یہ شور توبہ کی آیت نمبر سو ہے یہاں جو اللہ نے فرمایا وہ لذین طب بحسان اس میں طابین طب تعبین سب داخل ہو گئے یہاں تک کہ قیامت تک جو بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا سب اس کے اندر داخل ہو جائے وہ لذین تباہم بے جو بھی ان کی تباہ کرے گا احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حسینیت کے ساتھ ان کی تباہ پیروی کرے گا ہر چیز میں ان سب سے اللہ رب العلامی لازی ہو گیا لہذا اس میں صحابہ بھی داخل ہیں تابعین طب تین صدیوں کے لوگ بھی داخل ہیں اور قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ جو صحابہ تابعین طب تابین سلم سالین کے نقش قدم پر چلیں گے وہ سب کے سب اس کے اندر شامل اور داخل ہیں اس لیے اگر اللہ کی مندی ہم چاہتے ہیں تو ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ضروری ہے منج سلب کو اپنانا ضروری ہے اللہ حمد اللہ قدر رضی اللہ عن اللہ تعالی مومنوں سے راضی ہو گیا عید ابا کا تحت شگرا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیت کر رہے تھے فعلی ماں معافی قلعم تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں جو کچھ تھا سب اللہ تعالی کو علم تھا فن زل سکینت علم اللہ ان کے اوپر سکون نازل کیا وہ اطا بہم قریبا اور بہت قریب اللہ رب العالمین ان کو فتح عطا فرمائی یہ سور فتح کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے مومنوں سے راضی ہونے کا ذکر کیا یہاں مومنوں سے سب سے پہلے مراد صحابہ ہیں اور جو بھی صحابہ کی طریقے سے ایمان لائے ان کے نقش قدم کی پیروی کرے وہ سب کے سب اس کے اندر داخل اور شامل ہیں تو اس سے معلوم ہوا کی اللہ کی رضا مندی انہیں لوگوں کو حاصل ہوگی جو صحابہ تعبین طب تعبین یا سلب صالحین کے نقشے قدم پر چلیں گے نمبر تین سب سے بہترین صدیاں وہی ہیں جو ان تین زمانے کے لوگ تھے اللہ کے سل کے خیر النا سے سب سے بہتر لوگ ہماری صدی کے ہیں اور قرن کہتے ہیں سو سال کو سو سال اور سمین الحم پھر جو ان کے بعد آئے سنم کے بعد آئے یعنی تین صدیوں کے لوگوں کی آپ نے تعریف کی اور ان کو بہتر قرار دیا جب یہ بہتر لوگ ہیں بہتر ہر لحاظ سے ایمان عقیدہ عمل کردار سب لحاظ سے لہذا وہ جب سب سے بہتر لوگ ہیں تو بہتر لوگوں ہی کی تباہ انسان کرتا ہے اور انہیں کی تباہ کرنے کا حکم دیا گیا چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وعید اللہ رب العالمین نے سنائی جو سلب صارحین صحابہ طابین طبع تابل تین صدی کے لوگ ہیں ان کے نقش قدم کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور ایسے آدمی کے لیے جہنم ہوگا ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اومئی بَعْدِ رسول تَبَيَّنَ طبی الہدا جو رسول کی نافرمانی کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وہ غیر سبیر المومن اور سبیر المومن کی تباہ نہ کرے سبیر المومن مومن میں سب سے پہلے صحابہ اور جو ان کی طریقے سیمان آئے سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں نو الہی ماتولہ ہم کیا کریں گے وہ جدھر جائے گا ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے وہ نسل ہی جہنم ابساط مسیرہ اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا تو صحابہ اور تابعین یا صلب صارحین کے نقش قدم کو چھوڑ دینا ان کا اتباع اور پیروی نہ کرنا یہ جہنم کے راستے پر چلنا اور یہ وعید کس نے سنائی ہے اللہ رب العالمین نے سنائی اللہ رب العالمین نے یہ سخت وحی سنائی ہے جو مومنین کے صحابہ اور جن کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے راستے کو چھوڑ دے گا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جہنم ہے آپ دیکھیں کی مسلمانوں میں گمراہی کی ابتدا منہج سلب چھوڑنے کی بنا پر ہوئی سب سے پہلا فرقہ خوارش انہوں نے قرآن کی آیت کریمہ کو سلب صالح کے فہم کے مطابق نہیں سمجھا صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں سمجھا وہ گمراہ ہو گئے ہمارے بھی نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں وہ ہمارے بھی نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل گئے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے ہمارے بھی نے فرمایا کہ اگر وہ ہمیں مل جائیں گے تو ہمیں انہیں ایسی قتل کریں گے جیسے آد و سمود کو ہم نے قتل جیسے آد و کو قتل کیا گیا کیوں اس لیے کہ صحابہ کے منحص کو چھوڑ دیا قرآن کی ایک آیت کریمہ کمانا مطلب اس فیم کے مطابق نہیں سمجھا جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا تھا وہ گمراہ ہو گئے اور اس قدر ان کے اندر گمراہی ہو گئی کہ ان لوگوں نے صحابہ کا قتل کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کا قتل کرنا شروع کر دیا اور اس طریقے سے جو کفارت ان کو چھوڑ دیا اور ایسے ایسے عقیدے بعد بھی لوگوں نے گڑھے جو سلب سالین اور ان کے نقشے قدم پر چلنے والوں کے خلاف عقیدے تھے اس لیے ان کو خوارج کہا گیا وہ دین سے نکل گئے اس لیے خارجی وہ امیر اور ولی امر کی اعتب سے نکل گئے اس لیے ان کو خارجی کہا گیا اور جو اہل سنت الجماعت یا سلب سالین کے نحج پر چلنے والی جماعت ان کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے سے نکل گئے اس لیے ان کو خوارج کہا گیا کیوں ہوا ایسا ایک آیت کریمہ کے سمجھنے میں صلب صالح کے منہج کو چھوڑ دیا صحابہ کے منحج کو چھوڑ دیا اور ایک نیا مانا انہوں نے بنایا ایک نیا مانو است کا کیا اس لیے وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے ایک آیت کریمہ کی وجہ سے آپ دیکھیں گلت مانا سمجھنے کی وجہ سے منحج کو چھوڑ دیا انہوں نے ان لوگوں کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی تھی شروع شروع میں جن کے بارے میں بتائی جا رہی بات جو خواہد جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج کیا تھا منہج کے اندر ان کے فطور آیا صحابہ کے منہج کو چھوڑا پھر عقیدہ بھی بگڑا منحج بگڑ چکا تھا اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید احادیث کے اندر بیان کی گئی تو اس لیے ان کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وعید اللہ رب العلم نے سنائی نمبر پانچ اللہ رب العالمی ان کے اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا اللہ کے نشاد و طبع سبھی من انا لقمان لیا یہ سورالکمان اس راستے کی تبار پیروی کیجئے جنہوں نے ہماری طرف انابت کیا جو ہماری طرف پلٹے ہماری طرف رجوع کیا کون اس سے مراد ہیں سب سے پہلے اس سے صحاب کرام مراد امام القیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور وہی سب سے پہلے عشایت کریمہ سے مراد ہیں کیونکہ انہوں نے کفر چھوڑا شرک چھوڑا بت پرستی چھوڑی آبا او جات کے دین کو چھوڑا اللہ کی طرف رجوع ہوئے اللہ کی طرف پلٹے اللہ پر ایمان لائے نبی پر ایمان لائے اس لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے جو جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے لہذا سب سے پہلے وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور اس میں دیکھے دونوں باتیں آ گئی ایک تو صحابہ اور سرب صلی کے منحج کو اپنانا اور دوسرا ان کے راستے کو اپنانا ہمارے کچھ نوجوان لوگ کہتے ہیں کچھ ساتھی کچھ بھائی یا کچھ لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی راستے کو اپنا لو سارا راستہ تو آپ کو جنت تک لے جائے گا کسی بھی راستے کو اپنا لو ایسا نہیں ہے ان لوگوں کا راستہ جنت تک لے جائے گا جس راستہ پر صحابہ تابین طب تابین چلے جنہوں نے لاک نبت کی رجوع کیا انہیں کے راستے پر چلنے والے کے لیے جنت ہے کسی بھی راستے کو اپنا لینے سے جنت نہیں ملے گی میں سعودی عرب سے درف دے رہا ہوں چلیے سعودی عرب کی مثال چھوڑیے مکہ کی مثال لے لیتے ہیں سعودی عرب ہی کندر واقع ہے آپ اگر مکہ آنا ہے تو مکہ کے راستے پر اگر آپ انتخاب نہیں کریں گے ظاہر بات ہے آپ مکہ نہیں پہنچیں گے کسی اور را, کسی اور جگہ چلے جائیں گے اس لیے جو صحابہ کا راستہ ہے وہی راستہ جنت کا راستہ ہے وہ طبی سبھی من انا بہ رہی لہذا یہاں راستہ بھی آ گیا اور وہ لوگ بھی آئے گئے جن لوگوں کے راستے کو اپنانا ہے یعنی کہ ہم جس کا چاہے راستہ اپنا لیں جس کو چاہے اپنا پیشوا اور رہبر بنا لیں جس کو چاہے اپنا آئیڈیل بنانا نہیں وہ بھی مخصوص ہیں ہمارے آئیڈیل مخصوص ہیں انہیں کو آئیڈیل بنانا ان کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور کو بنائیں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے یا عامرتقل اے لوگ ایمان اللہ تعالی سے ڈرو وہ کن اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو صادقین سمراز سب سے پہلے صحابہ ہیں وہ ایمان میں سچے عمل میں سچے کردار میں سچے معاملات میں سچے تمام چیزوں میں سب سے زیادہ وہ سچے لوگ تھے اس لیے سب سے پہلے صادقین میں جو جماعت داخل ہے وہ صحابہ کی جماعت ان کی نقشے قدم کی تباہ کرنا ہم کو اور جو بھی ان سچے لوگوں کے ساتھ چلے وہ سچے لوگ ہیں سچوں کے ساتھ چلنے والا سچا بروں کے ساتھ چلنے والا برا ہوتا ہے لہذا جو بھی ان کے نقشے قدم کو اپنا گا وہی کامیاب ہوگا اس طریقے سے اللہ کے صلی اللہ کے, کے حدیث ہے علیہ کمب سنتی سنت الخل میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو خلفائے راشدین جو دائت یافتہ ہیں ان کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو مضبوطی سے عبدو علیہ بن نواز جو داڑ کے دانت ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اگر گمراہی سے بچنا ہے اگر جنت پانا ہے تو ان کے راستے کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ایک شاعر کہتا ہے وہ کل و خیر انفی طباء منصلف وہ کلو شاعر انفیتا خلف خیر کس میں ہے سلف کی اتباہ کرنے میں ہے سلف کی اتباہ کرنے میں خیر ہے جو ہمارے سلف گزرے نیک لوگ اور ہر شر کس میں ہے خلف کی بدعتوں پر چلنے میں پورا ہی شریع شر ہے کیونکہ دین کامل الحمد ہمارے اللہ کے رسول کی سمتیں کافی ہیں صحابہ کا عمل ہمارے لیے کافی ہے اس لئے دین کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ابن اللہ نے فرمایا اذا رأيتم محدثا بلا اول جب تم کوئی نئی چیز دیکھو تو جو پہلے زمانے کے لوگ گزر چکے ہیں عہد اول صحابہ ان کے ان کے نقش قدم کی تباہ کرو نئی چیزوں کو چھوڑ دو تمہارے لیے آئیڈیل صحابہ ہیں اس طریقے سے مالک نے فرمایا یلا الا بما شاءه به اولها اسمت کا آخر شخص اسی طریقے اس کو اصلاح ملے گی جس طریقے سے اس امت کے پہلے لوگوں کو اصلاح ملی پہلے لوگوں کو کیسے اصلاح ملی کتاب و سنت سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے اور اس طریقے سے ان چیزوں پر عمل کرنے جس کا کتاب و سنت کے اندر حکم دیا گیا صحابہ نے اس پر عمل کیا لہذا اگر اصلاح چاہتے ہیں بھلائی اور خیر چاہتے ہیں تو صحابہ اور اس طریقے سر کے نقش قدم پر چلنے والے تمام سلف سلب سارئین کے اتبا اور پیروے کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ پانچویں چیز تھی کہ اللہ رب البا کرنے کا حکم دیا نمبر چھ یہ لوگ کامل ایمان والے پاک دل والے گہرے اور زیادہ علم والے اور عربی زبان پر عبور اور مہارت رکھنے والے تھے براہ راست انہوں نے اللہ کے سنا قرآن کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے معنی نبی سے سیکھے اور زمانے جاہریت کو بھی دیکھا اور اسلام کا بھی زمانہ پایا اور اس وقت اللہ اللہ کے سر کی مدد کی جب سب نے ان کا ارکار کر دیا اس لیے یہ کامل ایمان والے تھے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں یہ لوگ پاک اور سچے دل والے تھے عبداللہ مستنست جو کسی کی پیروی کرنا چاہے تھا اس کو اپنے لیے اسوا بنائے جس کی وفات ہو گئی ہے فمن والفتہ کیونکہ جو زندہ انسان ہے اس پر فتنے اس سے فتنے محفوظ نہیں ہے فتنے کے اندر پڑ سکتا ہے جو انسان زندہ ہے کیسا بھی ہو کسی کے بارے میں بھی انسان وسوخ کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے لہذا جو انسان مر گیا ایمان پر عقیدے پر صلیح صحیح کے منہج منحج پر اس کو تو پہلے نمونہ بناؤ اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو الائکا صاحب و محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی ہیں جانشین ہیں جنہوں نے کانوں ابر حاضر امت قلوبن وہ آمقم علم وہ اقلحم تکلفَََََََََ اس امت کے سب سے پاک دل والے تھے سب سے گہرے علم والے تھے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے بڑا گہرا علم تھا ان کا دل بھی ان کا بہت پاک و صاف تھا دل کے اندر قدورت نہیں تھی حسد نہیں تھا سچے لوگ تھے اور اس طریقے سے ان کے اندر علم کی گہرائی تھی آج جو ہم ایک بات کو بتانے کے لیے پورا درس دیتے ہیں صحاب کرام اور سلب سعلحين ایک دو جملوں کے اندر پوری بات کو بتا دیا کرتے تھے پوری بات کو بتا دیا کرتے اس طریقے سے اللہ حرب اللہ کے علم کے اندر گہرائی رکھی تھی ایک بات کو سمجھانے کے لیے پورا ایک در ہمیں دینا پڑتا لیکن ایک جملے میں چند جملوں کے اندر وہ پوری بات کو بتا دیا کرتے تھے اس طریقے سے ان کا گہرا علم تھا کیونکہ اللہ کے رسول سے انہوں نے علم حاصل کیا براہ راست قرآن کو نزول ہوتے دیکھا ہمارے بھی ان کا تسکیہ کیا ان کی تربیت کی اس لیے یہ لوگ سب سے زیادہ کامل ایمان والے تھے اللہ ابرامی نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ وہ کی امیوں میں پر ہمیں انہیں میں سے رسول بنا کر کے بھیجا یہ طلعم آیات ہی جو ان پر ان کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں وہ زک کے اور ان کا تسکیہ کرتے ہیں وہ اللہ محمود کتاب اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں صحابہ پر اور ان کا تسکیہ کرتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں جس کی تزکیات اور تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پائے وہ کتنا مقدس اور کتنے پاک لوگ ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ شخص نہیں گزرا آپ سب کے سردار نبیوں کے آپ سب سے زیادہ اچھے دل والے پاک دل والے سب سے متقیوں کے سردار سب کے آپ سے نہ کوئی افضل نہ آپ سے کوئی معزز نہ آپ سے کوئی پاکیزہ انسان شخص نہیں گزرا اس قدر اور جب آپ نے ان کی تربیت کی وہ لوگ بھی اسی طریقے سے ہوئے اور وہ اللہ محمد کتاب اور اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جہاں کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے الکتاب اور حکمت جہاں ایک ساتھ آئے علماء نے بیان کیا ہے القیم نے اور دیگر علماء نے کہ وہاں پر حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہوتی ہے اگر قرآن اور حکمت ایک ساتھ آئے الکتاب الحکمہ تو حکمت سے مراد سنت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تسکیہ فرمایا اور اس طریقے سے عبداللہ بن اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ فی قلوب العباد کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو دلوں کو دیکھا فوائد دہلبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں میں سب سے بہتر دل پایا تمام انسانوں میں ہستے آدم سے لے کر کے قیامت کے آخری انسان تک سب سے بہتر دل اگر کسی کا تھا تو ہمار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اللہ رب العالمین نے فسطفی اور نفس ہی اللہ رب العالمین ان کو اپنے نفس کے لیے چن لیا ففتہ صحوب رسالت ہی اور اپنی رسالت دے کر کے مبوس کیا تم من رفیع قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بندوں کے دلوں میں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد فوج دا قلوب اسحاب خیر قلوب العباد تو بندوں کے دلوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے دلوں کو بندوں میں سب سے بہتر دل پایا فجم وزرا نبی پھر ان کو اپ نبی کا ساتھی بنایا وزیر بنایا اللہ دین ہی جو ان کے دین کے لیے قتال کرتے جنگ کیا انہوں نے دین کی نشر و کے لیے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے جنگ کیا نبی کے ساتھ یہ صحاب کرام ہیں جو سب سے زیادہ پاکہ دل والے ہیں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ تو اللہ رب العامی نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا یہ مسلم احمد کی جو کیندر بیان کیا ہے اور اس کی صنعت صحیح ہے اس طریقے سے امام اور اسی طریقے سے ان کا ایک اور بھی قول ہے امام عبداللہ بن مسود اللہ تعالیٰ کا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا صحابہ محمد یہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وَفَضَلُوا هَذِي الْأُمَّةِ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں اس امت ہی کہ نہیں بلکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں جتنے بھی امتیں آئیں تمام امتوں میں سب سے افضل امت یہ امت ہے اور اس امت میں سب سے افضل لوگ صحاب اکرام انبیاء کے بعد صحابہ ہی کا مقام مرتبہ اَبَرُّهَ قُلُوبًا پوری امت میں سب زیادہ پاک دلوالے وَآمَقُهُمْ عِلْمًا سب سے زیادہ گہرے علم والے وہ اقل اقلحم تکلفہ اور سب سے کم تکلف کرنے والے قوم الختارحم اللہ صحبت نبی ہی وہ اقامت ایسی قوم تھی ایسی پاکیزہ اور مقدس اور معزز قوم تھی جن کو اللہ حرب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ہم نشینی کے لیے منتخب کیا وہ اقامت دین ہی اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ان کو منتخب کیا صحابہ کے ذریعے سے ہم کو دین ملا پوری دنیا کے اندر صحابہ کے،, کے ذریعے اللہ کے فضل کے بعد دین کی نشر و شاعت ہوئی فرفول فضل ہم لہٰذا ان کے فضل کو پہچانو وہ تباؤ فی آقارحیم ان کی سنتوں کی تباہ پیروی کرو وہ تمستک بے مستطتا تم ان اخلاقم اور ان کے اخلاق اور ان کے دین ایمان اور عمل کو استطاعت بھر مضبوطی کے ساتھ تھام لو کانوں ارحد المستقیم وہ سیدھے راستے پر تھے سیدھے راستے پر تھے ہدایت یافتہ لوگ تھے ابن عبد البر نے اس ان کے اس قول کو اپنی کتاب جامع بیار علم کے اندر بیان کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب سے کامل ایمان والے تھے سب سے پاکہ دل والے تھے گہرے علم والے تھے اور ظاہر بات ہے یہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں لہذا جب سب زیادہ کامل ایمان والے ان کا عقیدہ ان کا ایمان سب مضبوط اور کامل اور پاک دل والے گہرے علم والے تو ظاہر بات ہے وہی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بھی ہیں اور جو بھی ان کے نقشے قدم پر چلے گا ان کے اندر ساری چیزیں پیدا ہوں گی تو اس طریقے سے چھٹی چیز جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ کہ کامل ایمان اور پاک دل والے تھے لہذا ان کی تباہ کرنا ہمارے لیے ضروری نمبر ساتھ اللہ رب العالمین نے انہیں حقیقی اور سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا سند عطا کر دی ہے قیامت تک کے لیے کہ ان سے بہتر کوئی مومن پیدا نہیں ہوا صحابہ سے لہذا جب حقیقی مومن وہی ہیں تو اگر کوئی حقیقی مومن بننا چاہتا ہے تو ان کے نقش قدم کو اپنائے بغیر حقیقی مومن نہیں ہو سکتا اللہ نے ان کو ان کے ایمان اور عمل اور کردار کی بنا پر اپنے نبی کا ساتھ دینے کی بنا پر اور دیگر خوبیوں اور کمالات اور فضائل اور مناقب کی بنا پر اللہ ہر برا کو حقیقی مومن کا سرٹیفکیٹ دیا لہذا آج جو ان کو حقیقی مومن مان کر کے ان کے نقش قدم کی تبار پیروی کریں گے وہی حقیقی مومن کہلائیں گے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا آ من وہ حاجر اللہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ ہوگئے مہاجرین والذین آو آ سرو اور جنہوں اور جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی اللہ کامون حقا یہی حقیقی مومن ہیں یہی سچے مومن ہیں صحابہ صاحبہ مہاجرین انصار صحابہ کی دو جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا ایک مہاجرین وہ جو مکہ اور دیگر شہروں کو چھوڑ کر کے مدینہ ان کو مہاجرین کہا گیا اور انصار وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے ان کو پناہ دی ان کی مدد فرمائی حالانکہ یہ دونوں کے اندر بس پایا جاتا تھا دونوں کے اندر کیا مہاجرین نے سا... مدد نہیں کی تھی اللہ اور اللہ, اللہ اس کے رسول کی انہوں نے بھی مدد کی لیکن چونکہ انہوں نے گھر بار دیا وطن دیا اور اس طریقے سے اپنی کو طلاق بھی دے دیا مال سے بھی مدد کی اس لیے یہ وش ان کے اندر نمایاں تھا ورنہ مہاجرین بھی انصار ہیں وہ بھی مدد کرنے والے دین کی اور صحابہ کی اور ساتھیوں کی مدد کرنے والے اور جو انصار وہ بھی مہاجرین ہیں کیونکہ انہوں نے بھی شرک چھوڑا اور اور اس طریقے سے غلط عقیدہ چھوڑا ایمان لائے گناہوں کو چھوڑا اس لیے نے فرمایا کیونکہ کی مہاجر دو طریقے سے ہوتے ہیں ایک مہاجر جو وطن چھوڑ کر کے جائے اور ایک مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑتا ہے ہمارے مہاجر من ہزر اللہ مہاجر وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اس نے چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول نے کن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا سب سے پہلے شرک کف اور اس طریقے سے بدعت اور خرافات گناہ ظلم زیادتی جتنی بھی چیزیں ہیں جو گناہ ان تمام چیزوں کا چھوڑنے کا حکم دیا لہذا جو ان کو چھوڑے وہی مہاجر ہیں تو انصار بھی مہاجر تھے انہوں نے بھی چھوڑا ان تمام گناہوں کو لیکن یہ ان کے اندر نمایاں تھا کہ انہوں نے مدد کی اور جو مکہ اور آس پاس کے لوگ آئے ان کے اندر یہ نمایاں وش ہوا کہ انہوں نے اپنا گھر بار اور مال دولت چھوڑ کر کے آئے اس لیے سب سے بڑی قربانی اس چیز کی تھی اس لیے وہ سپنٹ پر غالب آ گیا ورنہ انہوں نے بھی مدد کی اور انسار کے انسار نے بھی گناہوں کو چھوڑ کر کے گویا کی انہوں نے بھی جنت کی لہذا اس باریکی کو اور اس نقطے کو سمجھ لینا چاہیے تو اللہ کیا ورماتا ہے لم مغفرا ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور کن کریم اور باعزت روزی ہے یعنی جنت ہے اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا معاف کرنے والوں کے لیے جنت رزق کریم ہے جنت سے زیادہ رزق کریم اور کس کو کہاں ملے گا تو اللہ رب العالمین کو حقیقی مومن قرار دیا اور جنت کی بشارت سنائی اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے لاکنی الرسول والذین آمنوا عام نما لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے جاہدوب ام علم فسین اپنے مال اور اپنی جانوں سے انہوں نے جہاد کیا الاک لحم الخیرات ایسے ہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں وہ الاکحم المفلحون اور یہی کامیاب لوگ ہیں یہی کامیاب لوگ کون سی کامیابی آگے جنات اللہ نے آن, ان کے لئے جنتیں تیار کر رکھی ہے تجری منتحتی انہر جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی خالدین فیحا اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے فوج العظیم اور یہی سب سے بڑی کامیابی سور توبہ کی آیت نمبر اٹھاسی اور نواسی ہے اس سے پہلے کیا ہے سورت الانفال نمبر چوہتر اور یہ سوریہ توبہ کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان دونوں آیتوں میں اللہ رب نے کیا فرمایا کہ کی ان, ان کو حقیقی ممن قرار دیا اولا امر ہی کامیاب لوگ ہوئے. اور کامیابی کیوں ملی ان کو اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے مدد کی اور اس طریقے سے تعاون کیا اس لیے اللہ رب العارمین کو کامیاب قرار دیا اور قرآن میں جہاں بھی فلاح کا لفظ ہے اس سے مراد جنت کا حصول ہی ہے قدا فلاح المنون مومن کامیاب ہوگی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں بھی فلاح کا لفظ ہے اس سے مراد آخرت کی فلاح جنت کا پا جانا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا فمنزوز یا انار جنت فقط فاض جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا فوج و فلاح اس کا مقدر بن گیا اسی لیے اللہ ارب العلامین فل کی بات کیا فرمایا جنت اللہ اللہ ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے تو یہ صحابہ ہیں جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا اس طریقے صلی اللہ ارب ایک دوسری آیت کے اندر فرماتا ہے کہ الحمد للہ آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے وہ سلم ان علا ع اور ان لوگوں کے اوپر اللہ کے ان بندوں پر سلامتی ہے جن کو اللہ نے منتخب کر لیا اللہ نے کن کو منتخب کیا ابن عباس فرماتے ہیں کہ مراد صحابہ ہیں صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ایمان کے لیے عمل کے لیے نبی کا ساتھ دینے کے لیے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دنیا کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا اپ نبی کا وزرا اور ساتھی اور ہم جانشین اور ہم اور ساتھی کے طور پر لہذا یہ جب چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چنا اور ان پر سلامتی ہوگی تو ظاہر بات ہے یہ سب کے سب کامل ایمان والے تھے اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی تاریخ بیان کی تو یہ ساتویں چیز ہوگی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی آٹھویں چیز یہ ہے کہ یہ صحابہ یہ دور نبوت کے بہت قریب دور نبوت کے لوگ ہیں نبی کا ساتھ دینے والے ہیں اور یہ اللہ ابامی کی سنت ہے کہ جیسے زمانہ دور ہوتا جاتا ہے اختلاف اور فتنے اور دین سے دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اس لیے آپ دیکھیے ان کے یہاں فتنے نہیں تھے اگر فتنے ہوئے تو بعد میں پیدا ہوئے اور کم فتنے تھے جب تک عمر رضی اللہ عنہ بقید حیات تھے امت کے اندر کوئی فتنہ نہیں تھا اور جب ان کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد فتنے کے دروازے کھلنا شروع ہوئے انہوں نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا فتنوں کا قلع کیا اور اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دنیا کے اندر عام کیا تو اس طریقے سے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھا تو جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جاتا ہے لوگوں کے اندر گمراہیاں آتی جاتی ہیں تو چونکہ یہ نبی کے زمانے کے لوگ ہیں اس لیے سب سے پاک اور اچھے سچے لوگ تھے اس لیے بھی یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے اور اس طریقے سے یہ تین صدیوں کے زم... لوگ جن کی ہمارے بی نے تعریف کی ان ان... ان کو جنہوں نے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا وہ لوگ بھی گویا کہ کی کیا ہیں وہ سب کے سب آئیڈیل اور نمونہ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے کیوں کیوں منہج صلف اس لیے کہ نبی کے زمانے کے لوگ ہیں یہ. اور ظاہر بات انہوں نے قرآن کو آنکھوں سے اترتے دیکھا نبی کی حدیثوں کو نبی کی زبان مبارک سے سنا نبی کا ساتھ دیا سفر و حضر میں نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے رہتے تھے اور اس طریقے سے نبی کی سنتوں کو جو ہے سنا نبی کی زبان سے نبی کا ساتھ دیا ہمارے بھی ان کی تعریف کی تسکیہ کیا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اور اگر کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی تو ان کو منع کیا اور کہا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو اگر تم مت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو گے تو ان کے ایک مت کے برابر ایک چوتھائی کے برابر بھی نہیں پہنچ پاؤ گے یہ مقام مرتبہ ہے صحابہ کا تو یہ چونکہ سب سے قریب تھے ہمارے بھی کے لہذا جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہ دین کو اور ان کی باتوں کو زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے اس لیے دین پربڑ کرنے کے لئے ان کا فہم ان کا عقیدہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے اس لیے کہ انہوں نے براہ راست اللہ کے اصول سے سنا ہمارے نبی نے باقاعدہ تفصیلیں ان کے سامنے بیان کی حدیثوں کا مانا مطلب بیان کیا جہاں کوئی مشکل گزری اللہ کے اصول سے پوچھا تو ہمارے نبی نے باقاعدہ ان کو،, ان کو بیان کیا تو اس طریقے سے وہ ہمارے لیے ہدایت و نمونہ کا سلچشمہ ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اس لیے منہج سلف ہی کی بات کی نوی چیز یہ ہے کہ سلف کی طرف نسبت معصوم ہے سلف کی طرف نسبت معصوم ہے اور یہ نسبت نہ کسی امتی کی طرف ہے نہ کسی عالم کی طرف ہے نہ کسی امام کی طرف ہے نہ کسی فرد کی طرف ہے نہ کسی شہر کی طرف ہے اور نہ ہی کسی ایسی اور نہ کسی بداعت کی طرف ہے بلکہ یہ جو سب سے مقدس اور اس امت کے افضل لوگ گزرے ہیں ان کی طرف اور جو ان کے نقش قدم کا اعتبار پیروی کرے ان کی طرف نسبت ہے لہذا یہ نسبت معصوم ہے یہ نسبت معصوم ہے سلف کی طرف نسبت کرنا کیونکہ سلف کا جلالت پر یا امت کا ضلال پر اکٹھا ہو جانا یہ مستحل ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ان اللہ قد اجارا امتی انتمال اللہ رب العالمی نے میری امت کو محفوظ کر دیا ہے اس بات سے کہ ہماری امت دلالت پر اکٹھا ہو جائے اور آپ کی جب امت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی امت میں سب سے پہلے صحابہ تھے کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں اس طریقے سے مان نے فرمایا کہ شا اللہ اللہ تشرم ہاں امتی اللہ دل فعت میں نے اللہ اب سوال کیا دعا کے کی اللہ رب العامن سے کہ میری امت دلالت پر گمراہی پر اکٹھا نہ ہو تو اللہ حرب العمین نے مجھے یہ چیز دے دیے یہ حدیثیں مجموعے طرق سے حسن ہیں امام علمائی رحمتہ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو دونوں حدیثوں کو حسن قرار دیا پوری امت صحابہ صلب صالح دلالت اکٹھا نہیں ہو سکتے ناممکن ہے یہ ناممکن ہے اور ایسے ہی سارے لوگ حق پر ہو جائیں یہ بھی قدر مستحیل ہے اس لیے اللہ کے سل نے کیا فرمایا کہ کی ہماری امت دلالت اکٹھا نہیں ہوگی لہذا ان کی طرف نسبت معصوم ہے اور جب معصوم ہے محفوظ ہے وہ تمام چیزوں سے برائیوں سے بدعقیدگیوں سے بدعات اور خرافات سے تو لہذا ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کی طرف نسبت کریں اور صرف نسبت ہی نہیں بلکہ ان کے مطابق ہمارا ایمان و کردار اور عمل ساری چیزیں ہونی چاہیے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اللہ من امتی على الحق میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی لا عید الرحمن جو ان کی مدد کو چھوڑ دے گا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا نہیں پہنچا سکتا ان جو ان کی مدد کو چھوڑ دے گا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ وہ خود نقصان اٹھا لیں گے لا الرحم من خز الحم کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی مدد کرنا چھوڑ دے گا حتیہ عطیہ امر اللہ وہم وہ کا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکمہ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے اور وہ لوگ اسی پر پابندی کے ساتھ جٹے رہیں گے ہمارے بھی نے فرمایا کہ ہماری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی حق کب سے ہے ہمارے نبی کے زمانے سے ہے لہذا اس حق پر چلنے والے لوگ بھی نبی کے زمانے سے موجود ہے جب سے حق ہے جب سے وہ جماعت ہے یہ جماعت کوئی نئی جماعت نہیں ہے یہ شہابہ کی تابعین طب تابعین کی جماعت ہے یہ. اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اگر ان سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ کون سی جماعت مراد اہول حدیث میں محدثین بھی ہیں اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرے وہ لوگ بھی شامل ہیں لوگ یہاں پر ایک سوشا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں اہل حدیث مراد محدثین ہیں اہ الحدیس مراد عام کیوں ہیں بھائی جو محدثین تھے کیا ان کے محدثین کے ماننے والے لوگ نہیں تھے محدثین کا جو عمل تھا جو ایمان تھا کیا اس ایمان اور عمل کو ماننے والے لوگ نہیں تھے کیا ان کی تباہ پیروی کرنے والے لوگ نہیں تھے ظاہر بات تھے لہذا وہ لوگ بھی شامل ہیں اس کے اندر تو اہل حدیث سمراج جہاں محدثین ہیں وہیں پر وہی سمراط وہ لوگ بھی ہیں جو اگرچہ ان پڑھ ہیں اگرچہ جائل ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن جو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں. تو یہ جماعت تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی جماعت قیامت تک رہے گی یہ جماعت حق جب سے ہے جب سے حق پر چلنے والے لوگ موجود ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ ایک نئی جماعت ہے یہ تو کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ تو میں بھی نے فرمایا کہ ہماری امت کے اندر سب سے یعنی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا کوئی نقصان نہیں پہنچ جو ان کی مدد چھوڑ دے گا وہ خود خسارہ اٹھائے گا وہ خود نقصان پر ہوگا وہ اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آج دیکھیں کہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر سلفیت اور اہل حدیثیت کس قدر عام ہو رہی ہے اس بے سر و سامانی کے اندر بھی پھر بھی دیکھیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و نشان ہے کیونکہ اس کے منہج میں عقیدے کے اندر جو جاذبیت ہے جو قوت ہے جو سادگی ہے جو سہل اور آسانی ہے اور مذاہب اور یا اس طریقے سے اور جماعتوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے اس لیے یہ براہ راست کتاب و سنت کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں قرآن اور حدیث کے اندر تاثیر ہوتی ہے اس لیے جو اس کو سنتا ہے بداعت کو شرف کو تقلید شخصی کو اور عصبیت کو تمام چیزوں کو چھول کر کے کتاب و سنت کے راستے کو اپناتا ہے توحید اور سنت کی راہ کو اپنا لیتا ہے اللہ نے اس کے اندر جاذبیت رکھی ہے تاثیر رکھی ہے تو الحمد یہ سلفیت کی تنسبت نسبت کرنا یہ معصوم ہے یہ کیا یہ معصوم ہے یہ کسی فرد یا کسی جماعت کی طرف یہ نسبت نہیں ہے اور جب سے حق ہے تب سے حق والے لوگ موجود ہیں اور قیامت تک یہ لوگ موجود رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے جیسا ہمار بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دسویں چیز یہ ہے اور یہ آخری نکتہ ہے آج کے درس کا اور یہ ہے کہ سلفیت جیسا کہ میں نے بیان کیا یہ پورے دین کی طرف دعوت کا نام ہے پورے دین کی طرف دعوت کا نام ہے حکمت کے ساتھ اور اچھی معزت کے ساتھ کیونکہ ظاہر بات ہے جو سلب صالح تھے وہ سب کے سب پورے دین پر عمل پیرا تھے لہذا یہ سلفیت پورے دین کی طرف دعوت کا نام ہے یہ کسی خاص فکر اور نظریہ یا کسی فرد کی طرف دعوت کا نام نہیں ہے بلکہ پورے دین کی طرف حکمت اور اچھی معزت کے ساتھ بلانے کا نام ہے وہ چیز جسے دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر مبوس کیا یہ خالص توحید اور خالص اتباع سنت کی دعوت ہے یہ اس راستے کی طرف دعوت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آپ کے پاک با صحابہ چلے یہ توحید و سنت کی طرف دعوت کا نام ہے شرک بدعت خرافات تقلید شخصی یا تعصب اور اس طریقے سے رسم و گناہ بدعمالیاں ان تمام چیزوں کو چیزوں کے چھوڑنے کا نام اسی راہ پر چل کر کے صحابہ تابعین طب تابین ایم ازام کو کامیابی ملی یہ جنت کی راہ ہے اور اسی راستے پر اخلاص کے ساتھ چلنے والے کے لیے جنت کی ضمانت ہوتی ہے لہذا سلفیت یہ کسی خاص فکر اور نظریے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پورے دین کا نام ہے یہ پورا دین تو صحابے کرام اور تابین طب تعبین جو ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں وہ سب کے سب نے اس کے اوپر عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد ہی اللہ رب العالمین ان کو جنت کی ضمانت دی اور ہمارے لیے انہیں آئیڈیل اور نمونہ بنایا لہذا یہ آئیڈیل اور نمونہ پورے دین کے ہیں کسی خاص مسئلے کے نہیں ہیں یہ سلفیت کسی ایک خاص مسئلے کا نام نہیں ہے اور میں بتا دوں اپنے ان بھائیوں کو جو کسی ایک مسئلے کو لے کر کے کسی سلفی عالم دین کو سلفیت سے نکال دیتے ہیں اگر وہ اصول کے اندر نہیں ہے اگر وہ بنیادی باتوں کے اندر نہیں ہے لیکن کسی جزی مسئلے کے اندر ہے یا دین کے کسی مسئلے کے اندر ہے وہ تو ایسی صورت میں سلفیت سے نکالنا یہ جہالت ہے اور اس طریقے ظلم اور جاتی اور تعدی کیونکہ مسائل کے اندر اختلاف سلف کے زمانے کے اندر بھی تھا صحابہ کے اندر بھی کچھ مسائل کے اندر معمولی, معمولی اختلاف ہوا کرتا تھا لہذا ان اختلافات کے جو اگر میں اگر کوئی دلیل کی بنا پر کسی مسئلے کو راض قرار دیتا ہے تو کوئی آدمی ان کو آ کر کے صلفیت سے خارج کر دے تو صلفیت کسی مسئلے کا نام نہیں ہے بلکہ صلفیت پورے دین کا نام ہے دین اسلام جس دین کو اللہ ارب ال کر کے دنیا کے اندر کامیابی بھیجا اور یہ دین پورا دین ہے سلفیت اسی لیے امام البانی رحمتہ اللہ نے بیان فرمایا بڑی پتے کی بات کہی ہے انہوں نے وہ کہتے کہ صلفیت سے بر سلفیت سے بارات جو اسلام اور نبی سے برات ہی ہے سلفیت سے برات کرنا کہ میں سلف کو نہیں مانتا میں ان کے نقش قدم کو نہیں مانتا میں ان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کروں گا میں سلف کو نہیں مانتا اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو سلفیت سے برات اسلام اور نبی سے برات اور بیزاری ہے کیونکہ اللہ کیسور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہمارے سلف ہیں وہی ہمارے لیے حجت سب سے بڑے وہی وہ سب کے امام ہیں وہی وہ سب کے پیشوا اور رہبر ہیں صحابہ کے کے ان کی تبار اور پیروی کی جائے گی وہ آئیڈیل اور نمونہ سب کے امام ہیں وہ لکم فی رسول الحسن تمہارے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ لہذا وہ سب کے امام ہیں وہ سب کے سب سے پہلے سلف ہیں وہ ہمارے بھی نے خود فرما نے پہلے درس کے اندر آپ کے سامنے اپنے نبی کے اخبال پیش کیے تھے لہذا صرفیت سے برات کرنا اسلام سے برات ہے یہ نبی سے برات ہے یہ اور یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی آدمی صرفیت سے برات کا اظہار کر دے گو کہ اس نے دن سے برات کا اظہار کر دیا دن سے نکلنے کا اس نے اے کیا نام ہے وہ کر دیا اے اے اعلان کر دیا پھر فرماتا ہے کہ پوری امت کے لیے اور سلب کتاب نسبت معصوم نسبت ہے جو دیگر نسبتیں معصوم نہیں ہیں کیونکہ وہ افراد کی طرف ہوتی ہیں لیکن یہ نسبت کیا ہے یہ معصوم ہے لہذا سلفیے سے انسان کا برات کا اعلان کرنا یہ کیا ہے یہ دین اور اس طریقے سے اسلام سے برات ہی ہے اسی لیے منہج سلف اسی کے اندر کامیابی ہے اسی کے اندر نجات ہے اگر کوئی ان کے منہج کو چھوڑ کر کے ان کے عقیدے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے منہج اور راستے کو اپنائے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا سلفیتی سرات مستقیم ہے ہر انسان ہر نماز کی ہر رکاط کے اندر اللہ تعالیٰ دعا, دعا کرتا ہے سراۃۃ المستقیم اے سراۃۃ الدین عنام غیر مخدوب علیہ الین اللہ ابرامن تمہیں سرات مستقیم کی طرف رہنمائی فرما کون سراط مستقیم ہے سرات مستقیم کون یعنی کیسے پہچان ہوگی کی سرات مستقیم کی کیا سراط مستقیم کوئی ہوا میں اڑنے والی کوئی چیز ہے نہیں شراکت مستقیم ایک ایسا راستہ جس پر چلنے والے لوگ موجود ہیں اور موجود تھے اے ان لوگوں کا رکی راہ جس پر تیرا انعام ہوا لہذا شراط راستے کا بھی صحیح انتخاب اور جو ان راستوں پر چلے انہی کے راستے کا انتخاب کرنا ہمارے لیے ضروری اگر یہ لوگ آئیڈیل نمونہ نہ ہوتے تو اللہ ربامن کیوں فرما سرات اللہ انعام تال جن پر تیرا انعام ہوا جن پر تیرا اکرام ہوا جن پر اللہ کے انعام و اکرام ہوا وہ لوگ ہیں جو سرات مستقیم پر چلے اور سب سے پہلے سرات مستقیم پر چلنے والے صحابہ تعبیم طب تعبین اور سب بات کے دوار کے لوگ لہذا راستہ صحیح اور ان لوگوں کا راستہ جو اس راستے پر چلے وہ ہمارے لیے معیار ہیں ہر مومن ہر نمازی نماز کے اندر باقاعدہ اللہ رامن سے اس کی دعا کرتا ہے اس طریقے سے اللہ نے فرمایا وہ انہذا سراطی مستقیمہ یہی میری سیدھی راہ ہے فتب اسی کا اتبار پیروی کرو غلط طبی و سبل اس راستے کو چھوڑ کر کے دیگر راستوں کی تباہ نہ کرو ایک ہی راستہ ہے بس سلب سارحین کا راستہ کئی راستے نہیں ہیں یہ جیسا کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں ایک ہی راستہ ہے جو انسان کو جنت تک لے جانے والا جس کی تباہ کرنے کا اللہ رب العمین نے ہمیں حقوق دیا فتب اسی راستے کی تباہ کرو سلب صارحین کے راستے کی ولاب و سبل راستے بہت ہیں حق ایک ہے باطل بہت ہے حقیق ہی ہوتا ہے باطل کی راہیں بہت زیادہ ہوتی اس لیے ہمیں حق کو اپنانے کا حکم دیا گیا فتف بِكُمْ کم انصویلی اگر تم دیگر راستوں کی شیطان اور اس طریقے سے باطل راستوں کا اعتبار پیروی کرو گے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے جدا کر دیں گے ظالقم الساکم بحی الکمتخون یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے یہ وسیعت ہے منہج صلف کو اپنانا یہ اللہ کی وصیت ہے سرارت مستقیم پر چلنا اور ان لوگوں کے کو معیار بنانا جو سرات مستقیم پر چلے جن پر اللہ رب العامن کے نام و اکرام ہوا ان کے راستے کو اپنانے کی وصیت اللہ رب العامن نے کی ہے اور وصیت بہت اہم چیز کی ہوتی ہے ظالم الساکوم بھی لکمت اگر تقبہ چاہتے ہو پریزگاری اور دینداری چاہتے ہو تو ان لوگوں کے راستے کو اپناؤ جن پر اللہ رب کا انعام و اکرام ہوا صحابہ ان لوگوں کے راستے کو اپناؤ تو یہ ان کے راستے کو اپنانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ وہی سرات مستقیم ہے جس پر وہ چلے جس پر وہ نہیں چلے وہ سرات مستقیم نہیں ہو سکتا وہ شیطان کی راہ ہے وہ باطل راہیں ان راہوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اسی راستے پر چلو اور راستے اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خط کھینچا اور کہا کہ اللہ تعالی کا راستہ ہے اور اس پر چلنے کا حکم دیا اور اس کے دائیں اور بائیں بہت سارے خطوط کھینچے لکیریں کھینچیں اور کہا کہ ان میں ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنے جو اس کی طرف بلاتا ہے لہذا حق کی راہ ایک ہی ہے حقی رات زیادہ نہیں متعدد نہیں ہے پھر اس کے بعد ہمار بھی صلی اللّہ علیہ و نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ وہ ان نحاظ ولا سراطی مستقیم فتب وطب اللہ فطفلے تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہوا کہ منہج صلف کا پڑانا ہمارے لیے ضروری ہے اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو منہجر صلف کا پڑانا اس کے لیے ضروری ہے ہدایت اسی کے اندر ہے یہی سرات مستقیم ہے اسی راستے پر چل کر کے صحابہ کو جنت ملی تابعین طب تابعین جنت کے حقدار ہوئے اسی راستے کو اپنانے کے بعد ہم بھی جنت کے حقدار ہو سکتے اسی لیے منہج سلف کیوں اس لیے یہ اور اس اور بہت سارے اسباب ہیں اگر سارے اسباب بیان کیے جائیں تو وقت ہی ختم ہو جائے گا لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میں نے جس باتیں بیان کی ہیں انشاءاللہ منہج کے منہج صلف ہی کیوں اس کی وضاحت کے لیے باتیں کافی ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اللہ اب الامین ہمیں حق پر قائم رکھے منج صبرانے کی توفیق دے ان کے عقیدے پر قائم رکھے اور ان کی مخالفت کرنے سے اللہ اربامین ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ ابامین ہم سب کی افات فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سلب سالین کے عقید و منہد پر قائم رکھے عام رب العالمین و اللہ بنا محمد و صاحب اجمائن و اللہ خیر و علیکم ورحمة الله وبركاته